اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بار, بار فی سلامہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوی شریک میں شاید نمبر 425 سو پچیس اور ہے یعنی سکسٹی سیون اور چار پچیس شروع شعبے تک کی درست کی تعداد اور سٹاست جو ہے سکسٹی سیون جو ہے اوراد فتھیہ کا درخت نمبر ہے آج اس میں جو ہے اوراد فتھحہ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلسل عبادت جو ہے اوراد فتھیا میں ہیں دعوی شریف میں سے اوراد فتھہ کا حصہ اول یعنی ملک الجبار والے حصے میں اس نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کل تیرہ لا الہ الا اللہ کل پچاس مرتبہ الا اللہ کا تکرار ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دعاء کلمات کا بھی اسماعال کا اضافہ ہے تو اس میں سے جو آج ہمارا کل بارواں لا, الہ کی توضیح تھا، آج لا الہ الا اللہ کی توضیع تھا آج تیرواں لا اللہ کی توضیع ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو اضافی دعائیہ کلمات ہے وہ یہ ہے تیرواں کل لا الہ الا اللہ،, لا الہ الا اللہ امانتم من عند اللہ یہ مبقت دس کلمہ ہیں آج کے درد جو ہے لا الہ الا اللہ امانۃ من عند عندّہ ہاں جی تو اس میں جو ہے لا الہ الا اللہ امانۃ من عند دلّہ لا الہ اللہ کی توضیح حاملوں کو بار بار کر چکا ہوں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی کوئی عبادت کے لائق اس کائنات کے اندر کوئی بھی ش لق عبادت نہیں ہے علا سوائے اگر کوئی ذات لائق عبادت ہے تو اللہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے وہی کائنات کا مالک بھی ہے وہی اس کائنات کا بادشاہ کل بھی ہے تو اس کائنات کے ہر چیز کو ہاں جی پیدا کرنے والا وہی ہے سب کا رب بھی وہی ذات ہے جب سب کچھ وہی ذات ہے تو یقیناً عبادت کے حقدار اور لائق بھی وہی ذات ہے باقی سب کی حیات بھی اسی نے دیا ہے سب کی دوام و بقا بھی اسی سے وابستہ ہے ہاں جی سب کے اندر جو کچھ کا معلومات سب اسی کے امانت تھے اسی کے دیا وہ وضع تھے تو اللہ کے غیر کوئی بھی شے جو ہے کوئی بھی موجود اگرچہ وہ جتنا ہی عظیم چاہنا ہو وہ عبادت پر کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ سب اللہ کا مخلوق ہے مربوب ہے مرزوخ ہے لہذا لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی ش اس کائنات کے اندر لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امانت من اللہ اب اس نقطے کی توجہ دینے کل امانم من اللہ تھا آج امانتا من اللہ ہے امانتا من تم عن دلّہ تو لغات کی توضیح میرا سل مقصد دیتی لغات کی جو اس میں اندر آئے اس توضیح دیتے نے ایک من ہے ایک عند اللہ ہے ہاں جی تو امانتا جو یہ امنا یا امنو و و امنا و امانتا و امنا یہ سارے اس کا مزہ لکھا ہے بے خوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا یہ معنی القام و میں لکھا ہے ہاں جی اس طرح جو ہے اس لحاظ سے امانتاً بھی مضدر ہے اور امین یا ہے ہاں جی امانتاً بھی مزدر امین یا ہے امانتاً بھی جو ہے کیونکہ آدمی امانتاً ہے دعا میں تو امانتاً مضدر امین یا فعل کا مضدر ہے تو فیل کے معنی فیل یہی ہوا کہ بے خوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا اس کے لغی معنی دوسرا جو ہے امانتن امانتن جو ہے یہاں حالت امن منب ہے حالت امن و سکون کو بھی کہتے ہیں امانتن جو ہے حالت امن و سکون کو بھی کہتے ہیں اور کسی پر اعتماد کر کے کوئی چیز اس کے پاس بطور امانت رکھنے کے معنی معنی بھی دیتا ہے پرانے باغ میں ہیں و تخن و امانات یعنی اپنے امانتوں میں خیانت مت کرو آپ نے کسی کے بعد کوئی چیز امانت رکھا ہے اگر آپ کے بعد کسی نے کوئی چیز امانت رکھا ہے تو جب بھی وہ مانگے تو اس کو ہاں جی فوراً دے دو اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرو قرآن فرمایا تو یہاں وہی امانت کے معنی میں ہیں ہاں جی جس کو اور میں امانت کہتے ہیں یعنی اے تم تم علیہ اس ج لات امانت مانا و تخن من کیا اے ما تو, من تو مالے یعنی جن چیزوں میں تجھے امین قرار دیا اس میں خیانت مت کرو اس حاطۂ و تخن امانات کم کی توضیع جو ہے لغت میں مفردات راغب جو عربی لغت ہے قرآن عربی لغت ہے سب سے مشہور و معروف ہاں جو جی مستند تو اس میں انہوں نے بتاخون کا تشریح یہ کیا ہے تمن تو, تو مالے ہے یعنی جن چیزوں میں تجھے امین قرار دے اس میں خیانت مت کرو اس کو جیسے آپ کے پاس رکھا ہے ویسے ہی صحیح سلامت واپس کرو اس طرح اور آیت ان نہ عرض نر امانت آلس سماوات والنی پاک ہے لفہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر اس آیت میں امانت تُن سے مراد مختلف مفسرین نے مانا کیا ایک کول یہ ہے قلعہ یا قلم تو توحید اس امانت سے جو اللہ نے آسمان و زمین کو پیش کیا اس کو قبول کرنے کو کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے کلمِ توحید یعنی لا الہ اللہ ایک اور قول یہ ہے وکیل العدالت اسمراد عدالت ہے عدالانصاف کمال انصاف کا حکم ہم نے زمین و آسمان کو پیش کیا عضمیر اعظمان نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا وکیل آباد میں کیسے مراد حروف تہجی ہے ہاں امانت ہے مراد گفتگو کرنے کا وکیل الققل ایک قول یہ ہے عقل اور محرادات راغل فرماتے ہیں وہ وہ صحیح یعنی عقل کے معنی میں ہونا صحیح ہے یا ہم نے جو ہے پیش کیا امانت آسمان زمین کو یعنی ہم نے عقل جو ہے آسمان زمین کو پیش کیا اخیل بات ہے عقل دینے کے بعد عقل کے مطابق اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں اور عقل کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہونا پڑتا عقل کا فیصلہ وہی ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے حقیقی معنی میں رضدان کی فیصلہ ہوتے ہے عقل فطرت کے یعنی مطابق ہوتے اور فطرت شریعت کے یعنی مطابق ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے یہ عقیل کا معنی کہا مفردات تراقی فرماتے ہیں یہ معنی وکیل القلوح صحیح یعنی یہ مفردہ تراقی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ معنی زیادہ صحیح کیونکہ عقل کے ذریعے جو انسان اللہ کی توحید کی معرفت ہوتی ہے انسان کو اللہ کی معرفت عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے ہاں پاغل لوگوں کو بےآخل لوگوں کو اللہ کی کیسے معرفت ہو جائے گا تو اس وجہ سے عقل مراد ہے عقل کے ذریعے اللہ کی توحید کی معرفت ہوتی ہے اور عقل ہی کے ذریعے عدالت بھی جاری کر سکتے ہیں اگر اس ملاد امانت سے عدالت ہو تو عدالت میں عقل ہی کے ذریعے سے ایک بندہ جو صحیح عاقل ہیں ہے باشور ہے وہی انصاف کر سکتے ہیں صحیح غلط کو تمیز کر سکتے ہیں جائز ناجائز کو تمیز کر سکتے ہیں اور عقل ہی کے ذریعے حروف تہذیب سیکھتے ہیں عقل کے مگر حروف تہذیب حروف کو جوڑ کر معنی بنانا کلمات بنانا گفتگو کا یہ سال عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے عقل ہی کے ذریعے حروف تہذیب سیکھتے ہیں بلکہ تمام علوم دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ہاں جی ہم عقل ہی کے ذریعے سیکھتے ہیں اس لیے یہاں عقل مراد اس امانت سے اور یہ توضیح مفردات راغب ملکا پورا جو ہے کیونکہ قرآن لحاظ سے یہ سب سے مثلاً لواتی ہاں جی اور امانت یہاں دعا میں جو ہے کس معنی میں دیتے امانت یہاں, یہاں دعا میں امانت کا معنی ہی مناسب لگتا ہے یہاں جی امانت کے امانت کا معنی ہی مناسب لگتا ہے اس دعا کے مختلف طرح بندہ مجھے جسم میں آتا ہے الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امانت من ان اللہ اور یہ جو ہے امانتمن عمد اللہ تو یہاں بندہ نے جو سمجھایا یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک امانت ہے بندہ مومن کے پاس ہاں جی تو یہاں جو ہے امانت ہی کے معنی میں مناسب لگتا ہے اب اس کو سامنے رکھا ہے اس دعا کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں ہمارے سعید خوشید اللہ, اللہ سلم نے لکھا ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا ہم اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں جی اللہ کے نے امانت ان اللہ کا معنی کیا ہے ہم اللہ کے عطا کی ہوئی نعمتوں کا نعمتوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے امانت کا معنی نعمتیں کیا تو یوں لگتا ہے اور نمبر دو علامہ بشیر کا مرحم نے تجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہم اللہ کے پاس سے ملی ہوئی بڑی امانت کے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے پاس سے ملی ہوئی بڑی امانت کے جو ہے حفاظت کرتے ہیں تو یہاں جو ہے ایک تو انہوں نے امانت اپنے امانت کے معنی میں لکھا اور ایک حفاظت کا معنی جو اس کے لوگ معنی میں ہے وہ بھی اسی سے اخذ ہیں یہ دونوں ترجمہ دعا کے لفظ ترجمے سے کہیں دور ہے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے نا یہ دونوں ترجمہ جو ہے دعا کے لفظ تجمے سے کہیں دور ہے اور اپنی طرف سے کافی تصرف کیا ہے دعا کے ترجمے میں اور تیسرا ترجمہ جو ہے جناب انص الصابری صاحب جو شعر اوراد فتیہ کا ہے السنت کا انہوں نے یہ لکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خود اللہ اللہ کا ترجمہ ہو گیا جس کی ہم امانت ہیں جس کی ہم امانت ہیں کہ ہم انسان اللہ کی امانت ہیں انہوں نے یہ مانا کہ جس کی ہم امانت ہیں یعنی ہم جو ہے اللہ کے ایک امانت ہیں ہمارے وجود اللہ کے ایک امانت ہے انہوں نے یہ معنیٰ کیا اور چوتھا ترجمہ جو جناب نقش نذیر نقش بندی کا ہے انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اور یہ کلمہ امانت ہے انہوں نے تجمہ لکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امانت امن دلام ایک لفظ ہے یہ کلمہ مقبدر رکھا یہ کلمہ امانت ہے ہاں جی اللہ کی طرف سے تو یہ ترجمہ دعا کے الفاظ سے بالکل مناسب تر ترجمہ لگتا ہے دعا کے جو ہے الفاظ سے لیکن بندہ عقیر کو بھی یہی تجمہ زیادہ مناسب لگا ان کے یہ ترجمہ ہاں جی ان کے یہ جو ترجمہ ہیں انہوں نشبندی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ یعنی یہ کلمہ صورت کیا ہے یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امانت ہے اللہ کی طرف سے یعنی یہ تبدیل من امن اللہ کلم امانت ہے اللہ کی طرف سے یعنی بندہ اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کے ہی کما کا ہو جو اس اقرار کی پاسداری کرے اللہ کو معبود قرار دے دیا اب آپ پرس کی شور کر لے جائیں قبول کریں کہیں اللہ کے کوئی کو محبود نہیں ہاں اور اپنے خواہشاتِ نفس کو معبود بنا کے چھوڑیں تو پھر آپ نے امانت میں حینت کیا تو میں نے لکھا بندہ کو بھی یہی ترجمہ زیادہ مناسب لگا اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ حقیقت سمجھانا چاہتا ہے اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے کہ لا اللہ اس کی بندہ کھیر یہ توجی دینا چاہتا ہوں لا لہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ حقیقت اللہ کی طرف سے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی یہ ایک حقیقت ہے تو یہ حقیقت اللہ کی طرف سے اللہ کے مخلوق کے پاس امانت ہے اللہ کے مخلوق کے پاس امانت ہے اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ ضمانت کی خوب پاداری کریں یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے پرستش کریں اور اللہ کے غیر کے پرستش سے کوسوں دور رہیں اور جس کسی نے ضمانت کے پاداری کے اور اللہ کے ہیں سوا کسی اور کی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرشش نہیں کی تو گویا اس نے سامانت کے حواظت کی ہے ہاں جی اللہ الہ اللہ اللہ یہ جو ہے اقرار ہے آپ نے زبان سے اقرار کیا اللہ کے کی سوا کوئی معبود نہیں ہے ہاں جی تو یہ جو ہے صرف زبان سے کہہ کے کہ آپ کا جان نہیں چھوڑے گا تو کہ اللہ کی تو کوئی معبود نہیں یعنی کیا ہے کا دوسرے الفاظ میں آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی سو فیصد لائق اطاعت اور فرم برداری نہیں ہے اے اللہ تو ہی وہ مقدس واوا ذات اقدس ہے جس کے ہر ہر حکم پہ لبے کے نام مجھ بندے پر لازم ہے ہاں جی اور جو ہے صرف تیرے ہی پرشتش کا نام بندے پر لازم ہے کیونکہ تیرے سو کوئی معبود ہے ہی نہیں لہذا جو ہے یہ ایک حقیقت اس حقیقت کی پازداری کرنا ہے ہاں جی جو ہے, جو ہے اور اللہ کے سوا ہاں جی اور اللہ کے سوا جو ہے جو بندہ کسی اور کی بندگی کو پرست نہیں کی تو گویا اس نے سامانت کی حفاظت کی ہے جس کے صلاح میں اللہ اسے جہنم کی آنکھ سے امن دے گا چنان جہادیز قدسے میں کلیمۃ اللہ علیہ اللہ, علیہ اللہ اس نے پلم لال میرا مضبوط قلعہ ہے امن داخلہ حج اور جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہوگا امین امین عذابی وہ میرے عذاب سے امن ہوگا یہ ممرض علیہ السلام سے نقل ہوا یہ انے شابور میں جب آپ پہنچے تھے مامون نے آپ کو مشرق مقدس بلا کے جبری لایا تھا وہاں جو بیس ہزار کے قریب بعد نے کیسے زیادہ علماء تھے انہوں نے آپ سے ریوا کی حادث نقل کرنے کو آپ نے یہی حدیث میں نقل کیا اس کے بعد دوسرا تھوڑا سا اور حصہ ہے اللہ بشرتے و شروع و نَِ شروع ہے وہ سچ بھی محروط نہیں تھا ذکر نہیں کیا تو کلمہ اللّہ علیہ اللہ فرمایہ اللہ خود کا عدیز کچھ ہی ہے میرا مضبوط قلعہ ہے ممرضا آگے جو سلسلے سن سنب آئمہ سے جا کے رسول اللہ خود سے رسول اللہ جبریل سے اور جبریل اللہ سے نقل کرتے ہیں تو کلمہ اللہ اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے اور جو اس مضبوط قلعے میں داخل ہوگا اسے میرے عذاب سے امن ملے گا خوج نگرم یہ حدیث مقدس جو ہے ہاں جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ للّہ امانت امن دلّہ لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کی جانب سے بندگان خدا تمہارے پاس امانت ہے ہاں اس کے اب تم نے حق ادا کرنا ہے حق ادائی یہی ہے کہ اس کے سوا کسی کی پورش نہ کرے ہاں جو اس اس اس حق کو ادا کرے گا اس کے لیے سلا کیا ہیں اس کے جہنم سے نہیں جاتے وہ اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا ہاں جی تو مزید اس کی تھوڑا ثوابات انشاءاللہ کل کے درس میں بتا دوں گا